شب اثرا کے دولہا پہ دائم درود نوش بزم جنت پہ لاکھوں سلام تو یہاں پر نوش بزم جنت سے کیا مراد اس کا مطلب کیا ہے جزاک اللہ خیر صاحب آ, شب اثرا کے دولہا پہ دائم درود نوشاہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام نوشہ کا مارا بھی دولا ہوتا ہے تو جس رات آقا کریم علیہ وسلم کو میں راگ وقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو بلا مثال و تمشیل سجا کر جس طریقے سے ایک یعنی دولہا کو سجا کر سواری پہ بٹھایا جاتا ہے اب تو وہ رواج گیا شروع میں یہ رواج تھا کہ دولہا کو سجا کر گھوڑے پر یا سواری پر بٹھایا جاتا تھا اور اس کے ساتھ برات ہوتی تھی پوری ایک بزم ہوتی تھی اور اس کے اوپر سے یعنی وہ کچھ لوگ رقم اور پیسے پھینکتے تھے مانگنے والوں کو عطا کرتے تھے رستے سجائے جاتے تھے تو یعنی مانگنے والے بھی قطاریں باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے تو سب کو دیا جاتا تھا پھر جو غریب لوگ وہاں کام کرتے تھے ان کو بھی دیا جاتا تھا یہ کچھ رسمیں ہوتی تھی تو بلا مثال و تنصیب اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ شب اسرا کے دلہا یعنی اس رات جب آکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دُلہ بنا کر شب اثرا یعنی دولہ بنا کر جو یعنی بٹھایا گیا تھا برات پر اور جیسے برات سات ہوتی ہے ایسے سات فرشتے تھے اور جس طریقے سے یہاں اپنے ماننے والے عزیز و کارب اس پر یعنی پیسے کی اور رقم کی بارش کرتے ہیں ایسے رب کی رحمتیں ہو رہی تھی ہر طرف سے ہر طرف رب کی رحمتوں کی بہتاط تھی اور تقسیم جو تھی وہ ہو رہی تھی تو کہا وہ بزم بزم یعنی محفل جو بارات تو نو شاید بزنے جنت پہ لاکھوں سلام تو جنت کا بھی جو دھولہ ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا نا آپ نے کہ جب دھولہ اور بارات جاتی ہے تو جب تک دھولہ نہیں پہنچتا اس وقت تک بارات کو آگے نہیں آنے دیا جاتا بارات بارات پیچھے رکی رہتی ہے اور جب دھولہ آتا ہے تو بارات چلتی ہے تو سارے انبیاء و اولیاء و مومنی سب جنت کے دروازے کے باہر ہوں گے جب میرے آقا آئیں گے تو تب جنت کا دروازہ کھلے گا سب سے پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے تو وہ جو ساری کی ساری بزم وہ جو محفل وہ جو بارات ہے انبیاء اولیاء کی وہ سارے کے سارے آپ کے ساتھ ہیں تو اس بزم کے دولہ بھی نو شاید جنت جنت کی بزم کے دولہ بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے اور شب اسرا کے دھول بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جیسا کہ دوسرے شعر میں حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خدا ہی دے صبر جان پرغم دکھاؤں کیوں کا تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے خود سی جنا کا دسلا بنا رہے تھے کہ وہ کیسا حسیم منظر تھا میں وہ تمہیں کیسے دکھا سکتا ہوں جب قد یعنی فرشتے ان کو اپنے جھرمٹ میں لے کے جیسے بلا مثال و تمسی گھر میں بچے کو اس وقت جب دولہ بننا ہے تو نلایا جاتا ہے دھلایا جاتا ہے اور نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں سر پہ تاج رکھا جاتا ہے تو بلا مثال و تمشیل جب فرشتے ان کو جنتوں کا دولہ بنا رہے تھے میں کی رات تو وہ کیسا حسین منظر تھا وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہ بنا سرور ہوگا تو وہ یعنی اللہ رحمتہ اللہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آ کا کریم صلی اللہ تعالی وسلم جنت کے بھی دھولہ ہیں اور شب اثرا کے بھی دھولہ ہیں دل کی بات السلام علیکم